محمود عبوم صلی اللہ رسول الکریم بہت گھٹیا پناہ ہے دنیا کا مقصد بنائے ہوئے ہونا اور اس سے مقابلہ رائی کرنا اور اس میں سلچائی نظروں سے دیکھنا اور اس کی کمی زیادتی پر جو ہے تو آدمی کا خوش اور ناراض ہونا یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے بہت بےوقوفی کی بات ہے اللہ ون سلم تنخہ تب تک مدرسہ آگاہ ہو جاؤ نہیں مرتا اس وقت تک کوئی جی جب تک اپنی روزی پوری نہ کر لیں پب تک اللہ ڈرو اللہ سے وج بنوج بنو الب اور اس روزی مطلب میں اچھا طریقہ اختیار کروں یہ تربیت میں جگہ جگہ جو کاروبار والے حکمت کا کام کرنے والے مددین نے حضرت محمد علیہ نے سوال لکھا ہوا ہے کہ حضرت کلینک بنا دیا ہے اور کہنا یہ کیا مطب مطب کہتے ہیں حکمت کی دکان متب بنا لیا ہے اور اتنی دیر بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ اشتہار وغیرہ دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہا کریں یہ بس اتنا کافی ہے یہ مروجہ جو آج اشتہار بازی شروع ہوئی ہے کاروبار کی اشتہار بازی نے چیزوں کی گرانی اور بیرہ روی کو جنم دیا وہ دوائی جو ہندوستان میں وہ سو روپے کی مل رہی ہے یہاں ایک ہزار روپئے کی مل رہی ہے اشتہار بازی کے نتیجے میں اس کی جو قیمت پڑی اور بس کے پیچھے پڑے گئے گا. اور ڈاکٹر صاحبان جو معیار سے گرے تو وہ بھی اس بات پر کہ اشتہار بازی میں ہے دوائیوں کی کمپنی اشتہار بازی ڈاکٹر اشتہار بازی اب خال کس کی کھینچ رہی ہے بےچارے غریب مریض کی بیچارے غریب سارف کی اور مزدور کی باقی ہر ایک آدمی اپنے اپنے ایسے کا منافع خوب کر رہا لیکن جو خرچ کرنے والا کمانے والا ہے خال اس کی کھینچ رہے ہیں سارے مل کر غیبی نظام ہے تکوین نظام جو تشریح نظام میں فیصلہ نہ کریں جو لوگ ان کا اللہ فیصلہ تکوینی کرتا ہے اور تکوینی فیصلے ہیں پھر ایسے معاشروں میں ظلم و دعان چوری ڈاکہ ڈکیتی قتل یہ چیزیں جنم لیتی ہیں تو آدمی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کا ایک ڈاکو کہاں سے آ گیا ایک ڈاکو کیوں نہیں جاتا عمل بیٹھ کر میں کیا اس سے آ اس سے وجود میں آیا دکاندار نے ظلم کی دکان میں بیٹھ کے اس سے وجود میں آئے تو لال بالواہ میں شاہ رحمت اللہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب بہت زیادہ گل بوٹے اور یہ کپڑوں پر بنانے شروع کر دیں گے تو افسر رشوتیاں جائیں گے یا اللہ. گل بوٹے عورتوں کے کپڑوں پر آئے اور رشوتی افسر ہو گئے سرمایہ دار لوگ جب اس طرح کرو فرو والے زرک برق والے لباس پہنیں گے تو ان کے پاس تو مارو دولت ہے اور افسر جو ہے تو اس سے اس کو فوکیت ہوتی ہے اس سے پیریڈ ہوتا ہے اس سے تو اس کی ماتحت کی رہتا ہے جب اس کی بیوی بی کو ایسے گل بوٹوں والے کپڑے نہیں ہوں گے تو کہے گی میرے لیے لا تو وہ کہاں سے لائے گا سوائے آئے کہ ظلم کرے گا ٹرینچ ظلم و دان کو چوریٹ چوری, چوری ڈاکیڑ کھیتی کو کس نے وجود بخشا یہ تو ظالم دکانداروں نے نے میز مار کا زرق بار کو کرو فرد کھانے کے لیے کپڑے کرو فرد کھانے کے لیے کھانے کپڑے کرو فرد کھانے کے لیے کہ وہی دعوت جو باہر ہے ہوتی ہے ایک ہزار میں ہوتی ہے وہی دعوت جو ہے تو وہ پل کا گینڈ میں دس ہزار ملتی وہی وہ چیز بالکل وہاں کی استعمال ہوتی ہے میں جائے تو کرو فرق کے لیے زرق فرق کے لیے اس کو کرنے. تو اس سے ایک ظلم و کلچر و ریشن آتا ہے اب اس آدمی کے پاس خیرات کرنے کے لیے لوگوں میں کچھ بھی نہیں رہے گا تو وہ ظلم و ادوان کے نظام میں دیکھ رہا آتے اس کے یہ لوگوں کے لیے نفرت کمائے گا بچنے کی نفرت کمائے گا اور باشتے میں چوری ڈکیتی وہ جنم دیں تو یہ کیا بات تھی مزید کیا تھا یہ اشتہار بازی اس کے بعد کیا بات کہی تھی ہاں تو نہیں فیصلہ پر آپ الگ بیماریاں سختیاں چوریاں ڈھاکے نختلافات جھگڑے خاندانوں میں چپ کلشیں ہیں حض نام حض و بلبا خائےبر رائے کیا حل کیسی یہ اکبر راہوں پکڑا ہم نے ان کو سختیوں سے گھر سن لیا ہم نے مسائب اور سختیوں کے ذریعے تاکہ یہ گڑائیں تو مسائب سختیوں کا بات کی جب انسان سے گرا ہوئی ہے یہ سات ضائع ہوتے ہیں اور ظلم ہوتا ہے وہ تو سختیاں آتی ہیں تو بال کو پھر بھی دینا پڑتا ہے جرمانے مانے گا تھوڑے بات دینا پریشان ہو کر دینا پڑتا ہے اگر اللہ کے نام پر آسانی کے ساتھ چکا کھڑا کی شکل میں دے تو کو اعزاز ملتا ہے معاشرے کی محبت ہی ملتی ہے چیز بھی صحیح تقسیم ہوتی ہے اس کو بھی سکھ ملتا ہے سکون اور نہیں نکلتا تو اللہ تعالیٰ بے آسائی اور دررائے کے ذریعے لیتا ہے سختیوں میں اور مسائل منشیتوں میں گھرا جاتا ہے وہ بطور جرمانہ کہہ دیتا ہے دلیل ہو کر دیتا ہے اس آج میں اگر زکا سوچا خیال کی شکل میں کیا ہوتا تو رات کے اس کے آگے ڈاکٹر نہ کھڑا ہوتا ہے اس کو ذلیل کر کے لیتا اس کو بہت کر کے لیتا مولانا صاحب رحمت اللہ کے وقت میں ایک دفعہ ڈاکٹر آیا اس نے کہا جی حالات اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ مجھے قتل کا خطرہ ہے میں اپنے علاقے سے تبدیلی کر کے یہاں مچھر وہ ہر ایک چیز کی تشکیل کی نہیں آرات کیسے آئے دو تفصیل ہوتی ہے فکیر امبیڈکر کا برخدار آپ پر ایسے آپ حج فرض آپ حاضر نہیں کر رہے ہیں اور نکاح ایسی بات تو ہے کہ اس کی سختی آپ پر آئی ہے کیا آپ کو اپنی کا پرہیز نہیں دیا جا رہا اچھا چھ وہ اعضا تھا گھر پر ہوتے پرتوں کو مرض بیا اس تو بچے کو لگایا گیا عورت نے کہا یہ بہت ضد کرتے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں اور تجیب و غریب لحاظ میں نے کہا اس کے باپ سے کہو کہ اس کی ماں کے ساتھ سختی کرنا چھوڑ دیں وہ اس کی ماں کو تنگ کر رہا ہے اس کی ماں کے ذہن پر بوجھ ہے اور بوجھ بچے کو منتقل ہو رہا اور بچہ لحاظوں میں ستا رہا نوا کہ بات تھی بات آپ نے کہی بات ٹھیک بچے کی ذہنی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور ماں اور باپ کے ذہن کا جو فکر ہوتی ہے اس پر جو حالت آ ہے اس کا عکس آ رہا ہوتا بچے پر اکثر آ رہا ہے تمہیں جو ٹینشن میں ہوتا ہے اس کا سوست پر آتا ہے مجھے ایک دفعہ ساتھی نے پیغام دیا کہ یہ کام ہے ایک وکیل ہے جو کمسٹ تھا اور اب وہ تو بتایا ہے لیکن کسی سے لوگوں میں گیا ہے کہ بہت غیر معیاری دینی حالت میں چلے گئے تو ما کر اس سے بات کر دیں گے اس سے بات کی تو وہ انتہائی اس مسترد حالت میں سخت ٹینشن کی حالت اس کی اور بہت روپاش پرداشت جاری ہے اس کام تو میں نے کہا کہ آپ اس کے حالات پہ نہیں پوچھے نکاح جی بارہ سال دوسری شادی کر لی تھی والدہ کو گھر سے نکالا ہوا تھا اور وہ سخت حالات میں میں بڑا پلا اس کی جو والدہ کے ذہن پر دکھ تھا اور اضطراب تھا وہ اس پر ذہن پر منتقل ہوا ہے پر وہ اس کی ماں سے ہوئے میرا کوئی پڑھ لکھ گیا تھا وکیل تو اس کی رہ گیا اور نہیں ڈاکو تھا اس سیزن کو کچھ روک لیا پڑھائی تعلیم خیر ہوتا ہے کہ اگر آپ اگر ماحول میں آ جائیں تو آہستہ آہستہ آہستہ لفظ کو ظاہر کرے گا اور آپ اسی چیز کا منسی فرمائے گا اگر اس میں آپ کوئی کر لیں ہمت کر لیں پہلے سے آپ کو اپنے آپ کو جبر سے نیک ماحول میں بٹھانا تو دل نہیں لگے گا بھاگنے کو دل ہوگا برے لگیں گے دن کی بات کرنے والے لوگ یہ کیا کہہ رہا ہے میں گردن سے پکڑ لا صبر کر لیا کر جب باتوں گلتا يا هو يا دليل هذا العالم لا اله الا الله وحده لا شريك له ادم الله الله يا طالبين اللهم كل من من الله عبد المسلم الله صلى الله عليه وسلم ربنا حولنا عند يا ہمارے مودی صاحب کا کیا نام ہے جیسے صاحب جی ذکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ جیری ذکر کے جیر ذکر کے بارے میں کیا فرماتے دین؟ کیا ہیں علماء دینا اچھا جی اور جائز ہو گیا جی کہ عبداللہ بن عباس عبد اللہ بن مسعود اللہ نے کچھ آدمی کو دیکھا ذکر کو زور زور ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو مسجد سے اٹھا دو باہر نکال دو یہ کون کے وہ آثار میں سے اس میں کون سی کتاب میں یہاں اتنے لوگ زور سے ذکر کر رہے ہیں آپ نے سے کوئی ہی نہیں کہ ان کو اٹھائے اور باہر نکال دو جی کی لوگوں کو کی سبحان کہ اسی کے نے وہ واقعہ لکھے عبداللہ بجا رضی اللہ کا کہ مجرا شریف اور مسجد شریف ممبر شریف کے درمیان زور سے ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے فاروق الد اللہ نے کہا کہ کیا یہ ریاکار ہے تو حضور صلی اللہ نے فرمایا واحد میں سے ہے نرم دل لوگوں میں سے مجلس کے بارے میں کہاں سے ثبوت ہے جی حضور صلی اللہ نے صاحب کرام کو جمع فرمایا پھر فرمایا کوئی اجنبی تو نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ کواڑ بند کروا دروازے بند کر دو میں سب ہاتھ کھڑا کر لا الہ الا اللہ, اللہ،, اللہ کہتے رہے پھر فرمایا کہ سب کی مغفرت ہوگی اب ہاتھ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی لا الہ اللہ کہتے ہو ذرا بیدار کے چاہیے اضافی حرکت ہے ذرا اضافی حرکت ہے جو دل کی توجہ بننے کے لیے ہے नहीं? नहीं, دو باتوں پر حیرت ہوتی ہے بولیو ہمیشہ ایک سو دیوبند والوں کے مدارت سے نکلے لوگوں کو بے کا تصور کا جاری ذکر کا پتہ نہ ہو اس پر بڑی حیرت ہوتی ہے اور نہیں ہوتا واقعی اور او مولویوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا تین باتوں پر رہے ایک ہندو لوگوں پر ایک جو ہے تو بولے لیاز رحمۃ اللہ علی کی تاریخ میں چلنے والے آدمیوں کو آج کل کے دور میں پتہ ہی نہیں ہے کہ جاری ذکر بھی ہمارے سلسلے میں معلومات اور ایک تیسرا جو ہے تو وہ میں نے آپ کو بتایا چلو مائع کے عقائد جو ہیں وہ اجتماعی موتا کے بارے میں حیات النبی کے بارے میں اور رسیلہ کے بارے میں ان تینوں کو نہ مانتے ہوئے اپنے آپ کو لب... موتابین جو کہتے ہیں حالانکہ یہ جو والوں کے یہ نہیں بار ہیں ان تین باتوں پر بڑی حید گاؤں ڈاکٹر سیار صاحب نے مجھے ایک شیخ العزیز صاحب سے ملایا تو میں نے کہا ان سے پوچھا کہ اسے بیعت کا تعلق بھی ہے کہ بیعت کا تعلق ہے جی ملائم اللہ علیہ الحمد اللہ سے میں نے کہا کیسے پوچھا نسبت کیسے کہتے ہیں تو نسبت کا سوال کیا تو سبق نسبت کیسے کہتے ہیں جواب ملے بار کے ان کے آج بتائے انہوں نے کہ مولانا مت اللہ سے بیعت بیٹھ سارا اہل کا صبح کی نماز سے کے نمائشے وغیرہ پڑھتے ہیں پتہ ہی چلتا کہ صبح داخل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی بڑی حیرت ہے کہ آدمی کے پہلے چپراسی جو بند کرتا سائے بنسبت ولی ہوتا تھا اور شیخ العدیز کے درجہ تک پہنچ جاتے ہیں اور معلومات تک نہیں بس اپنا کتابوں کا مطالعہ کیا اور خلافی مسلک بیان کر کے اور استعمال مسائل کے بارے میں اور فقہا کے اختلافات اور ساری باتیں کر کے باقی فارغ تو ایک غم کی بات ہے اللہ نے اللہ نے لکھا ہے کہ تفسیر پر جو کہتے ہیں کہ کا طفلاح من تضکہ کا درف تاکی کا افلاحہ ماضی من عرف جار مجرور مجروار یہ جا رہے مجرور ہے یہ صلاح ہے موصول ہے اور ساری باتیں کر کے بس فارغ ہو جاتا ہے تفسیر ہو گئی آپ تزکیا کیا چیز ہے وہ کیسے حاصل ہو وہ باطن میں کیسے حاصل ہوگا کہ اس کے بارے میں بات تو اس وجہ سے یہ فارغ ہونے کے بعد پھر جو ہے یہ نہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے سب ڈاکٹر پڑھنے کے بعد اکجاپ کرتے ہیں نا تو یہ تزکیا کی پھر تمہارا ضرورت پڑی کہ اس کے لیے لاد آپ جو ہے ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ تزکیا کی نیت کر کے آدمی آگے جائے اور وہ اس پر کام کریں باتوں کا صاف ہونا باتن کا جلنا باتن میں مقامات اللہ کے تعالی کے مقامات حاصل نزائل سے پاک ہونا کہ اس پر پھر لگے مزید فکر لگے اور فکر ہو زور لگے آج کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ وہ مجرور سلام رصول کر کے اور کی تفسیر بتا دی تو یہی تو بنیاد ہے اگلی چیز کو حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ یہ لیے ایک چیز تو حاصل ہوئی جس سے آگے اس سے اس کی حقیقت کو پانا ہے اگر یہ اگر نہ سننا تو حقیقت کو پیار کیا پاتا جب حقیقت کی معلومات ہی نہ ہوتی اس کو پاتا کیسے پیا ایک بات تو ہوگی دوسرے قدم کی ضرورت ہے اس حقیقت کو بھی پائے آدمی تو اللہ بھی نام و شبد و حب اللہ آبر تعلیمیں کریں تو وہ سمجھ گیا آدمی لیکن وہ شدت حب فلا جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی شدت ہے وہ تو قلب میں محسوس کرنے کی ایک چیز ہے وہ تو ترجمہ سیکران سے حاصل نہیں ہوگی اس کے لیے علیٰ مشقت ہے اور اس نے نہ پڑھ رہے سوا تمہارے ساتھی ایسا چیخ ہے کہ مسجد کو ہم نے سر پر اٹھایا جب یہ واقعہ پڑھا گیا کہ وہ صحیح گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد السلطار کا مجاہدے میں ڈالا جاڑ دینا گرم پا, پانی گرم کرنا اس کا اور کتوں کو شکاری کتوں کو دہلانا گھوڑوں کو دید صاف کرنا آخر ایک دن کے ذمہ کام لگایا گیا کہ جو ہمارے بیٹے نے کبوتر پالے ہوئے ہیں ان کو بلی کھا رہی ہے اور اس کی ماں جہت حضرت صاحب کی جان لے رہی ہے کہ یہ ہمارے بیٹے کے قطر بلی کیوں کھا رہی رہے کل صاحب سے ابھی ایک یہ میرا لاپ طے کرنا ہوتا ہے کہ صاحب صاحب سے جال پڑائیں گے اور ایرانی صاحب سے کیسے جال پڑائیں گے کیا کہ ہمارے اس کے کبوتروں کو کیوں بلی کھاتی ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے بڑی حفاظت کرتا ہے تو گزارا کر پھر ہو گیا پھر ایک بار دوسری بار دوسری بار ہو گیا تھا نے بڑی کوڑے سے معلوم کیا کہ ایک نالی ہے پانی کی تو اس میں سے بلی آتی ہے تو جن کو کبوتروں سے بچانے کے لیے ان کو رات سونا نہیں ہوا تھا کیا سے گرا جا رہا انہوں نے سر اس کے اندر رکھا اور اس نالی میں سر دے کر سو گئے بارش ہوئی پانی رک گیا اب گھر کی خاتمہ سے کھا کہ نالی کو جا کے ڈنڈا لے کر بڑے زور سے مارا نالی میں. تو جا کر سر میں لگا دیا تو پانی تو آگے جب وہ کھلا نہیں ہے پیچھے پانی میں خون آیا تو انہوں نے کہا دیکھیں کہیں وہ خون کیسے آ گیا تو حضرت صاحب کو آیا نے کہا کہ اس پاگل کو جو بجلی کو روکنے کے لیے کہا ہوا تھا کہیں وہ نہ ہو تو جا کر دیکھا تھا ان کا سر پھٹا ہوا جی hmm. جگہ مفت میں کیوں کسی کو دوں میری, میں میری مفت کی نہیں مفت میں کیوں کسی کو دوں میں میری مفت کی نہیں دلوج گروئے ہوں تب کہیں ملی سارے لوگوں کی نگاہوں سے گرا ہے مجدور سارے لوگوں کی گراہوں سے نگاہوں سے گرا ہے مجدو تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے تب کہیں جا کے تیرے رے دل میں جگہ پائی ہے تب کہیں جا کے تھے رے دل میں جگہ پائی ہے وہ تذکیہ میں جو قطع فلا من تذکا کی جو چھت پر جو شدت تھی نا وہ سر میں ڈنڈا بجنے کے بعد وہ میں آئی محمد صاحب. اور سر حمدا بجا ہے تو تب تجکا کی جو وہ کا جو, جو شد ہے نا اور شدت میں آئی تو خاک میں مل تو آگ میں جل جب اینٹ بنے تب کام چلے جب اینٹ بنے تب کام چلے کچی پکی بن یادوں پر ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر تعمیر کر تعمیر نہ کر تعمیر نہ کر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ سید صاحب تو منصوبہ بندی کرتے تھے اور دعائیں مصروف ہوتے تھے اور شاہ صاحب ہر حملے میں جاتے تھے کوڑا کی جنگ تھی اس میں جب ایڈوانس کیا نہ آگے بڑی ہے فوج مجاہدین کی تو سی اے صاحب نے گھوڑے پر بیٹھ کر ایڈوانس کیا مجاہدین نے کہا کہ اگر گھوڑے ہیں گھوڑے میں آپ نمایاں نظر آ رہے ہیں ساری جہاد کی منصوبہ بندی آپ کے پاس ہے پھر کیا ہو تو عمار شمار کے جو بیچ میں جاتے تھے دنیا دار تو کہہ کہتے کہ خود بیٹھے ہوئے مرغے مرغیاں کھا رہا ہے اور آگے جو ہے مجاہدین جا رہے لڑ رہے ہیں جانے جو بلاکوٹ کا دن تھا تو اس نے کہا کہ یہ ولایتی تفنشا اور یہ وہ ہندوستان میں فلانی کٹار اور فلانی تروار یہ ساری میرے لیے رکھے ہوئے ہیں تو تو آخر جو مار کا ہوئے سے جیسے بھوکے شہر کی طرح لڑے کیا جان سنبھال کر پیچھے لگی ہوتی ہے دوسروں کو خون گرانے کے لیے وہ ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ پہلے یہ ہیں پھر ہم نے بھی جان دیں جان دی دی ہوئی سی کی دی حق تو یہ ہے کہ مزوری یہ ہماری کھائیں گے اللہ اتنے آر والے کسی کو بہروکی واپس اللہ تعالیٰ